أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، تم اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کی آسمان اور زمین کے عرض کی طرح ہے اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے یہ دیتا ہے اور اللہ عظیم فضل والا ہے مصیبت اللہ زمین میں اور تمہاری جانوں پر جو بھی مصیبت پہنچی ہے وہ تو کتاب میں لکھے ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں یقینا یہ اللہ پر بہت آسان ہے لِکَئِ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہی اور تم اس پر نہ اتراؤ جو وہ تمہیں عطا کرے اور اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدِ وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جو شخص احکام الہی سے مو پھیرے تو بلا شبہ اللہ تو وہی بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے لقد أرسَلنا رُرسناابِبَيناتِ وَآزَلَّ معهُم الكِتابَ والالبزانَانَ الَقومُم النَّاس بالِالقِصْطِ وَآزَل الحَديديدَ فيِيهِ بَأسُ شَديد وَمَ نافِع للِنَّاس وَمَافِعُ لل الناسَّاس وَالعمَ اللهَّ مَ يصُُوه وَسُ لَهُ بالِالغَيب إِ عزيز البتہ تحقیق ہم نے اپنے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں اور تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بلا شبہ اللہ قوی و عزیز ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر كے طرف یعنی اعمالِ صالحہ اور توبت النسوخ کی طرف کیونکہ یہی چیزیں مغفرت رب کا ذریعہ ہیں پھر اور جس کا عرض اتنا ہو اس کا طول کتنا ہوگا کیونکہ طول عرض سے زیادہ ہی ہوتا ہے پھر ظاہر ہے اس کی چاہت اسی کے لیے ہوتی ہے جو کفر و معصیت سے توبہ کر کے ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کر لیتا ہے اسی لیے وہ ایسے لوگوں کو ایمان اور اعمالِ صالح کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے پھر وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے جس کو وہ کچھ دے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا تمام خیر اسی کے ہاتھ میں ہے وہی کریم مطلق اور جواد حقیقی ہے اور جواد حقیقی ہے جس کے ہاں بخل کا تصور نہیں پھر مثلا کہت سیلاب اور دیگر آفات اراضی اور دیگر آفات عرضی و سماوی پھر مثلا بیماریاں تاب و تکان اور تنگ دستی وغیرہ پھر یعنی اللہ نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی سب باتیں لکھ دی ہیں جیسے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق قبلق الصماوت قبلقصماوت ولاحمسین الفصن بہوال صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ترپن و جامعہ ترمیمدی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھپن مطلب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل ہی ساری تقدیریں لکھ دی تھیں پھر یہاں جس حزن اور فرح سے روکا گیا ہے وہ غم اور وہ خوشی ہے جو انسان کو ناجائز کاموں تک پہنچا دیتی ہے ورنہ تکلیف پر رنجیدہ اور راحت پر خوش ہونا یہ ایک فطری عمل ہے لیکن مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور تقدیر ہے جزا فضا کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی اور راحت پر اتراتا نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ صرف اس کی اپنی سائی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے پھر یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے کیونکہ اصل بخل یہی ہے پھر المیزان سے مراد انصاف ہے اور مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے بعض نے اس کا ترجمہ ترازو کیا ہے ترازو کے اتارنے کا مطلب ہے ہم نے ترازو کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تول کر پورا پورا حق دو پھر یہاں بھی اتارا پیدا کرنے اور اس کی صنعت سکھانے کے معنی میں ہے لوہے سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں یہ سب اللہ کے اس الہام اور ارشاد کا نتیجہ ہے جو اس نے انسان کو کیا ہے پھر یعنی لوہے سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں جیسے تلوار نیزہ، بندوق اور اب ایٹم بم توپیں جنگی جہاز آبدوزیں گنے راکٹ اور ٹینک وغیرہ بے شمار چیزیں جس سے دشمن پروار بھی کیا جاتا ہے اور اپنا دفاع بھی پھر یعنی جنگی ہتھیاروں کے علاوہ لوہے سے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں جو گھروں میں اور مختلف صنعتوں میں کام آتی ہیں جیسے چھیاں چاقو کینچی ہتھوڑا سوئی زراعت تجارت بڑھائی اور عمارت وغیرہ کا سامان اور چھوٹی بڑی بے شمار مشینیں اور ساز و سامان پھر یہ لیکوم پر اطف ہے یعنی رسولوں کو اس لیے بھی بھیجا ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لاتا اور ان کی مدد کرتا ہے اس کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ لوگ اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی مدد کریں بلکہ وہ چاہے تو اس کے بغیر ہی ان کو غالب فرما دے لوگوں کو تو ان کی مدد کرنے کا حکم ان کی اپنی ہی بھلائی کے لیے دیا گیا ہے تاکہ اس طرح وہ اپنے اللہ کو راضی کر کے اس کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جائیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے ہیں اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية مَا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتار اپنے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان سب کے پیچھے بھیجا اور ہم نے اسے انجیل دی اور ہم نے ان کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی شفقت اور مہربانی رکھ دی اور رہبانیت تو انہوں نے از خود ہی ایجاد کر لی تھی ہم نے تو ان پر اسے فرض نہیں کیا تھا مگر یہ کہ رضائے الہی تلاش کریں پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا اس کا خیال رکھنے کا حق تھا پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دیا اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں اللہ غفور الرحیم اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دو حصے اجر دے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تاکہ اہل کتاب یہ جان لے کہ بلا شبہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے اور بلا شبہ تمام فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے یہ فضل عطا کرتا ہے اور اللہ عظیم فضل والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف رغ کے معنی نرمی اور رحمتن کے معنی شفقت کے ہیں پیروکاروں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالی ہیں یعنی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کے جذبات پیدا کر دیے جیسے صحابہ کرام و او حم ایک دوسرے کے لیے رحیم و شفیق تھے یہود آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم خوار نہیں تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے پھر رحبانیتاً رحبَََََََََََ خوف سے ہے یا رحبین درویش سے رہب سے اسے ماخوز قرار دیا جائے تو اس کا مصدر راہبیتن بنتا ہے اس میں نون کا اضافہ کر کے رہبانیت بنا دیا گیا بہوالے عصر التفاسی رہبانیت کا مفہوم ترک دنیا ہے یعنی دنیا اور علائق دنیا سے منقطع ہو کر کسی جنگل صحرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلی کر دی جسے ایک جماعت نے قبول نہیں کیا انہوں نے بادشاہوں كے ڈر سے پہاڑوں اور غاروں میں پناہ حاصل کر لی یہ اس کا آغاز تھا جس کی بنیاد اس ضرار پر تھی لیکن ان کے بعد آنے والے بہت سے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید میں اس شہر اس شہر بدری کو عبادت کا ایک طریقہ بنا لیا اور اپنے آپ کو گرجوں اور معبدوں میں محبوس کر لیا اور اس کے لیے علاقۂ دنیا سے انقطاء کو ضروری قرار دے لیا اسی کو اللہ نے ابتدا مطلب خود گھڑنے سے تعبیر فرمایا ہے یعنی دین میں اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لینا اسی کو بدعت کہتے ہیں جو مضموم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سمِن حُوفہ بہ بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 2697 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 مطلب جس نے ہمارے اس دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے پھر یہ پچھلی بات ہی کی تاکید ہے کہ یہ رہبانیت ان کی اپنی ایجاد تھی اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا پھر یعنی ہم نے تو ان پر صرف اپنی رضا جوئی فرض کی تھی دوسرا ترجمہ اس کا ہے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کی رضا دین میں اپنی طرف سے بدعت ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی چاہے وہ کتنی ہی خوش نما ہو اللہ کی رضا تو اس کی طاعت سے ہی حاصل ہوگی پھر یعنی گو انہوں نے مقصد اللہ کی رضا جوئی بتلایا لیکن اس کی انہوں نے پوری رعایت نہیں کی ورنہ وہ ابتدا بدعت ایجاد کرنے کی بجائے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 پھر یہ وہ لوگ ہیں جو دین عیسیٰ پر قائم رہے تھے پھر یہ دوگنا اجر ان اہل ایمان کو ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ و سے قبل پہلے کسی رسول پر ایمان رکھتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر ستانوے اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو چون ایک دوسری تفسیر کے مطابق جب اہل کتاب نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ انہیں دگنا اجر ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر پھر اللہ میں لا زائد ہے اور معنی ہے لیا الم الكتاب الکتابی لا يقدرون على أن شيئا من فکر اللہ مطلب تاکہ اہل کتاب جان لے کہ وہ اللہ کے فضل سے کچھ بھی پانے کی قدرت نہیں رکھتے بوالے فتح القدیر زمینِ کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ حدید اور آغاز ہوتا ہے سورت المجادلہ کا تو سورت المجادلہ ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں بائیس اور رکوع ہیں تین تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اودسمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجھا وتشتکی الى اللہ والله يسمع تحاوركما ان الله سمیع بصیر اے نبی یقینا اللہ نے اس عورت مطلب حولا بنت ثالبہ کی بات سن لی جو اپنے خاوند مطلب اوس بن صامت کے متعلق آپ سے جھگڑ رہی تھی اور وہ اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الائه ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القون وزورا وان الله العفو غفور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا اور بے شک وہ ناگوار بات اور جھوٹ کہتے ہیں اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُعَضُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرتے ہیں تو ایک گردن آزاد کرنی ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اس حکم کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَا مُشَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ پھر جو شخص نہ پائے غلام تو دو ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ پھر جو شخص اس کی ستاعت نہ رکھتا ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینا ہے یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ اشارہ ہے حضرت خولا بنت مالک ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی واقعے کی طرف کہ واقع کی طرف جن کے خاوند حضرت اوس بن سامت رضی اللہ عنہ نے ان سے زہار کر لیا تھا زہار کا مطلب ہے بیوی کو یہ کہہ دینا انتعلیہ کا بحری امی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے زمانے جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا حضرت خولا رضی اللہ عنہ سخت پریشان ہوئیں اس وقت تک اس کی بابت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اسی لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے بھی کچھ توقف فرمایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تقرار کرتی رہیں جس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسئلہ ظہار اور اس کا حکم و کفارہ بیان فرما دیا گیا بحال سنن ابی داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو چودہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی مگر مگر میں اس کی باتیں نہیں سنتی تھی لیکن اللہ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی بہوالے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 188 صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً اس کا مختصر ذکر ہے بوارِ صحیح البخاری قبل حدیث 7386 پھر یہ ظہار کا حکم بیان فرمایا کہ تمہارے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی اگر ماں کی بجائے کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کی پیٹھ کی طرح اپنی بیوی کو کہہ دے تو یہ زہار ہے یا نہیں امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحیمحمہ اللہ اسے بھی زہار قرار دیتے ہیں جب کہ دوسرے علماء اسے زہار تسلیم نہیں کرتے پہلا قول ہی صحیح معلوم ہوتا ہے اسی طرح اسی طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ پیٹھ کی جگہ اگر کوئی یہ کہے یہ کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے پیٹھ کا نام نہ لے تو علما کہتے ہیں کہ اگر ظہار کی نیت سے وہ مذکورہ الفاظ کہے گا تو زہار ہوگا بصورت دیگر نہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے عضو کے ساتھ تشبیح دے گا جس کا دیکھنا جائز ہے تو یہ زہار نہیں ہوگا امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ زہار صرف پیٹھ کی طرح کہنے سے ہی ہوگا محن فتح القدیر پھر اسی لیے اس نے کفوارے کو اس قول منکر اور جھوٹ کی مافی کا ذریعہ بنا دیا پھر اب اس حکم کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے رجوع کا مطلب ہے بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے پھر یعنی ہم بستری سے پہلے وہ کفارہ ادا کریں پھر ایک غلام آزاد کرنا مطلب کفارے میں پہلی بات ایک غلام آزاد کرنا اس کی طاقت نہ ہو تو دوسری بات پے در پے بنا دو مہینے کے روزے اگر درمیان میں بغیر ازر شرعی کے روزے یا روزہ چھوڑ دیا روزہ چھوڑ دیا تو نئے سرے سے پورے دو مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے ازر شرع سے مراد بیماری یا سفر ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑے گا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے اگر پے در پے دو مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو تیسرے نمبر پر ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے بعض کہتے ہیں کہ ہر مسکین کو دو مد مطلب نصف سا یعنی سوا کیلو اور بعض کہتے ہیں ایک مد کافی ہے لیکن قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ وہ شکم سیر ہو جائیں یا اتنی ہی مقدار میں ان کو کھانا دیا جائے ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہیں بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پوری کی جا سکتی ہے بوال فت القدیر تاہم یہ ضروری ہے کہ غلام آزاد کرنے سے پہلے بیوی سے ہم بستری نہ کرے گا اور روزے رکھنے کی صورت میں بھی دو مہینے کی تکمیل سے پہلے بیوی سے جمع نہیں کرے گا جبکہ کھانا کھلانے کی صورت میں یہ یہ پابندی شرن نهيها پھر اللہ تعالی فرماتا ہے إن الذین يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذین من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرین عذاب مهین بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے اور یقینا ہم نے واضح آیات اتاری ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا زندہ کر گا زندہ کرے گا پھر ان کو بتلائے گا جو انہوں نے عمل کیے اللہ نے ان کو گن رکھا ہے جبکہ وہ انہیں بھول گئے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے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 اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تین افراد کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ آدمیوں کی مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں پھر وہ روز قیامت انہیں بتائے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے فلم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. جہنم فبئس کیا آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا پھر وہ اسی چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا اور وہ گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کلمے کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ سلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو کبھی سلام نہیں کیا اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی وجہ سے کیوں عذاب نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے وہ اس میں داخل ہوں گے پس وہ برا ٹھکانہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف کبیتو ماضی مجھول کا سیکھا ہے مستقبل میں ہونے والے واقعے کو ماضی سے تعبیر کر کے واضح کر دیا کہ اس کا وقوع اور تحقق اسی طرح یقینی ہے جیسے کہ وہ ہو چکا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہ مشرقین مکہ بدر والے دن ذلیل کیے گئے کچھ مارے گئے کچھ قیدی ہو گئے اور مسلمان ان پر غالب رہے مسلمانوں کا غلبہ بھی ان کے حق میں نہایت ذلت کا باعث تھا پھر اس سے مراد گزشتہ امتیں ہیں جو اسی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوئیں پھر یہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے کہ گناہوں کی اتنی کثرت اور ان کا اتنا تنوع ہے کہ ان کا احساس بظاہر ناممکن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے یقیناً ناممکن ہے بلکہ تمہیں بلکہ تمہیں تو خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں اس نے ایک ایک عمل محفوظ کیا ہوا ہے پھر ان پر کوئی چیز مخفی نہیں آگے اس کی مزید تاکید ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے پھر یعنی مذکورہ تعداد کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے کم یا اس سے زیادہ تعداد کے درمیان ہونے والے ہونے والی گفتگو سے بے خبر رہتا ہے بلکہ یہ تعداد بطور مثال ہے مقصد یہ بتلانا ہے کہ تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے یا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتا ہے پھر خلوت میں ہوں یا جلوت میں شہروں میں ہوں یا جنگلوں اور صحراؤں میں آبادیوں میں ہوں یا بے آباد پہاڑوں بیابانوں بانوں اور غاروں میں جہاں بھی وہ ہوں اس سے چھپنے یا چھپے نہیں رہ سکتے یعنی اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا پھر اس سے مدینہ کے یہودی اور منافقین مراد ہیں جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو یہ باہم سر جوڑ کر اس طرح سرگوشیاں اور کانہ پھوسی کرتے کہ مسلمان یہ سمجھتے کہ شاید ان کے خلاف یہ کوئی سازش کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچایا ہے جس کی خبر ان کے پاس پہنچ گئی ہے مسلمان ان چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سرگوشیاں کرنے سے منع فرما دیا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے پھر یہ مضموم سلسلہ شروع کر دیا آیت میں ان کے اسی کردار کو بیان کیا جا رہا ہے پھر یعنی ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں نہیں ہوتی بلکہ گناہ زیاتی اور معاشیت رسول پر مبنی ہوتی ہیں مثلا کسی کی غیبت الزام تراشی بیہودہ گوئی اور ایک دوسرے کو رسول کی نافرمانی پر اکسانا وغیرہ پھر یعنی اللہ نے تو السلام کا طریقہ یہ بتلایا کہ تم السلام علیکم و اللہ کہو لیکن یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس کی بجائے کہتے السلام علیکم یا علیہ تم پر موت وارد ہو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف یہ فرمایا کرتے تھے و کم یا ولی کا اور تم ہی پر ہو اور مسلمانوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی آپ نے تاکید فرمائی کہ جب کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو تم جواب میں علی کا کہا کرو یعنی و علی کا معقلتا تو نے جو کہا ہے وہ تجھ ہی پر وارد ہو بہارِ صحیح البخاری حدیث نمبر 6030 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2164 پھر یعنی وہ آپس میں یا اپنے دلوں میں کہتے کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقینا ہماری اس ابھی حرکت پر ہماری گرفت فرماتا پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت بالغا کے تحت دنیا میں ان کی فوری گرفت نہیں فرمائی تو کیا وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ پائیں گے جہنم کے عذاب سے بھی بچ پائیں گے نہیں یقینا نہیں جہنم کی یا جہنم ان کی منتظر ہے جس میں وہ داخل ہوں گے